أعوذ بالله السميع العليم من السلطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهك الباطل إن الباطل كان زهوقا ونمزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالبين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا شَهِدَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا ان ملباف لکان ضرور <زَحُكَا> یہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی ہے اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک بشارت بھی ہے کل جب کہا گیا تو یہ ایک دعا کا مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر کہ حق کا آنا اتنا یقینی ہو گیا کہ اسے ماضی کے سیگے سے یاد کیا گیا ہے یہاں ماضی کا سیدھا استعمال کیا گیا اور یہ پرانے حکیم کا اسلوب ہے مستقبل کے لیے ماضی کا سیگا استعمال کرنا وکال و ربانہ اور انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں جہنم سے نکال فین ادنا اگر ہم پلٹ کر پھر یہ کام کریں جو ہم نے پہلے کیے تھے فائنا ظالم تو پھر تو ہم بڑے ظالم ہوں تو اب یہ قالو ماضی کا سیگا حالانکہ اصل ہونا چاہیے تھا یقون ہونا یہ کہیں گے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہا ہے اس کا مستقبل بھی اتنا یقینی ہے جتنا ماضی ہے جو ہو چکا ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں راجا قرآن حکیم میں اکثر جگہ پہ جنت یا جہنم میں جو ڈائلاگ ذکر کیے ہیں پردگار نے اور جو دعائیں ذکر کی ہیں اس میں ماضی کا سیگا استعمال کی یعنی جنت اور جہنم میں یہ جو باتیں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ ہوگا یہ اتنا یقینی ہے گویا یوں سمجھو کہ یہ ہو چکا جی تھوڑے سے ہل جائیں آگے آگے ہو جائیں مل جائیں پیچھے جگہ کم تھی تو یہاں جا الحق وزاق الباطل اس باطل کو جانا ہے اور حق کو آنا ہے اس لیے کہ باطل اصل میں ہے کیا وہ تو ہے ہی جاننے کے لیے یعنی حق کے آنے کے بعد باطل کا وجود نہیں رہتا اس کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیجئے شر کیا ہے خیر کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے ہمارے یہاں مادی طور پر ٹھنڈک اور گرمی ہیٹ اینڈ کولڈ سردی گرمی دو متضاد ہیں گرمی آئے گی تو سردی جی چلی جائے گی اس کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سردی کوئی چیز نہیں ہوتی اصل گرمی ہے لہذا سردی کی اب گیج کوئی نہیں آپ ماپیں گے تو گرمی کو ماپتے ہیں اور جب آپ مائنس چلے جائیں تو چار سو اٹھاون ڈگری کے بعد فور ہنڈریڈ ففٹی ایٹ کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا اگر یہ ٹھنڈک ہے تو جیسے آپ گرمی کو ناپتے چلے جاتے ہیں ٹھنڈ کو بھی ناپتے چلے جاتے اصل میں 458 ڈگری کے بعد ہیٹ اپنا وجود کھو دیتی یہ مائنس فار ہنڈریڈ فور تک رہتی ہے اس کے بعد اپنا وجود بالکل کھو دیتی تو گرمی کی عدم موجودگی اصل میں سردی ہے اصل چیز جو ہے وہ گرمی ہے اور گرمی کی جو عدم موجودگی ہے اس کا نام سردی ہے اسی طرح اصل جو ہے وہ خیر ہے خیر کی عدم موجودگی شر کہلاتی ہے شر خود کوئی چیز نہیں اسی طرح اصل علم ہے جہالت کوئی چیز نہیں علم کی عدم و موجودگی کا نام جہالت ہے آپ علم لے آئیں گے تو جہالت کو نکالنے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے جو جو علم آتا جتنے پرسنٹ علم آتا چلے جائے گا اتنے پرسنٹ جو ہے جہالت آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہوتی چلی جائے گی علم کی عدم و موجودگی کا نام جہالت ہے اپنی ذات میں جہالت کوئی نہیں ہے خیر کی عدم موجودگی کا نام شر ہے جہاں خیر نہیں ہوگی وہاں لازمن شر ہوگی اور جہاں علم نہیں ہوگا وہاں لازمن جہالت ہوگی لہٰذا دور جہالت جب ہم کہتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا تھا ان کو ٹیکنیک نہیں آتی تھی ان کو فلاں چیز نہیں آتی تھی اسلام کی عدم موجودگی دور جہالت کہلاتی پری اسلام ایرا جو ہے اس کو ہم دور جہلیت کہتے ہیں اور ابو جہل اس لیے ابو جہل نہیں تھا وہ لکھنا پڑنا نہیں جانتا اس لیے تھا کہ اس کے یہاں ایمان کوئی نہیں تھا اسلامی اس کی زندگی سے کے اندر اسلام نہیں جب اسلام نہیں ہے تو کیا ہے جانت یعنی اگر ایک آدمی کی زندگی میں اسلامی قوانین نہیں ہیں اللہ کے قوانین نہیں ہیں اللہ رسول کے احکامات نہیں ہیں تو وہ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو وہ ڈبل ایم اے کیوں نہ ہو وہ ڈی ایس سی کیوں نہ ہو وہ ایٹم بم اس نے ایجاد کیوں نہ کرنا وہ جائل ہے اس لیے کہ وہاں علم نہیں ہے علم کی عدم موجودگی جہالت کہلاتی ہے اور علم کے آنے سے آٹومیٹک چلی جاتی ہے سردی نام ہے حرارت کی عدم موجودگی کا حرارت آتی ہے تو سردی آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے باطل نام ہے حق کی عدم موجودگی کا جب حق آتلا تو باطل چلا جاتا ہے لائٹ آتی ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے اندھیرا نام ہے لائٹ کی اب سینس آف لائٹ از کالڈ سمجھ گئے آپ لائٹ کی عدم موجودگی جو ہے وہ اندھیرا کہلاتی ہے لہذا آپ اندھیرے کو ناپ نہیں سکتے اس کا کوئی گیج نہیں روشنی کا گیج ہے اور جتنے پرسنٹ روشنی آتی چلے جائے گی اتنے پرسنٹ اندھیرا قائد ہوتا چلا جاتا تو اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے اندھیرا نام ہے روشنی کی عدم موجودگی باطل کوئی چیز نہیں ہے ان الباطلہ کان زہو کا وہ تو اس لیے ٹکا ہوا ہے کہ روشنی کوئی نہیں ہے حق کوئی نہیں اس کو سمیٹنے والا کوئی نہیں جو ہی حق آتا ہے باطل کو جانا ہوتا ہے بھج لگے آپ جا الحق ہو ازاق ال باطل باطل اتنی دیر رہ سکتا ہے چاہے وہ ہماری زندگی کے کسی شعبے میں ہو باطل ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف حکومت نہیں ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہمارے شب و روز میں ہوتے ہو سکتا ہے ہمارے کھانے کے طریقے میں ہمارے سونے کے طریقے میں باطل باطل کیا جہاں حق نہیں تو جب آپ اپنی زندگی کے اس شعبے میں حق کو لے آتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہم یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے کھانا ہے اس طریقے سے سونا ہے اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے تو وہاں سے باطل آٹومیٹکلی نکل جائے گا اب اس کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی اس کے جانے کا کوئی آپ فوٹو نہیں کھینچ سکتے کہ جی یہ باتل جا رہا ہے جی دروازے سے باہر اس کو سیاف نہیں کر سکتے جب حق آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باطل وہاں سے یوں غائب ہو جاتا ہے کبھی تھا ہی نہیں جال حقاحل حق باطل جب تک حق نہیں آیا تھا باطل بڑی موج کر رہا تھا حق کی عدم موجودگی کا نام باطل ہے خیر کی عدم موجودگی کا نام شر ہے سچ کی عدم موجودگی کا نام جھوٹ ہے یہ نہیں ہوتا سکتا کہ سچا بھی اور جھوٹا بھی جب سچ آتا تو جھوٹ ختم ہو جاتا جا الحق اضاق الباطل ان الباطل کا نظرو باطل تو جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا قصور کس کا ہے حق نہیں نہ آیا یعنی ایک آدمی تو تیار بیٹھا کہ کوئی آئے اور وہ چارج دے اور سلام کرے اور چلا جائے تو میں نے ارد کیا تھا کہ یہ جو تھیوری آف ریپلیسمنٹ اللہ کی سنت ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا ولا اللہ تل عرض ولاء دفنا ان و اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے نہ ہٹائے تو خانقاہیں اور سینگاگز اور چرچز اور مساجد یہ حدم ہو جائیں عبادت گاہیں مسمار ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو اللہ کی جو تھیوری آف ریپلیسمنٹ کہ جب تک ٹیک اوور کرنے والا تیار نہ ہو پروردگار پہلے نظام کو نہیں چھیڑتا کتنا بھی برا ہو وہ رہتا اس لیے کہ انارکی اللہ کو پسند نہیں ہے واللہ لا یحب الفساد تو پچھلا نظام بھی کوئی نہیں آیا اگلا بھی صاف ہو گیا اور انارکی انارکی تو قصور کس کا ہوگا وہ جو ٹیک اوور کرنے والا وہ نہیں آیا قصور تو اس کا ہوگا اب اگر نظام باطل ٹکا ہوا ہے تو اس لیے ٹکا ہوا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں کوئی ٹیک اوور کرنے والا نہیں قصور ہمارا ہے اگر آج ہم تیار ہو جائیں اور اس کے لیے ایشورینس کس کو دیں ہم؟, ہم تو کہتے ہیں نا جس کو آپ پوچھیں گے وہ کہے گا جی بس کہیں حکومت مل جائے تو کل شہر کی نہریں بننے شروع ہو جائیں گی نہیں یہ اللہ کو یقین ہونا چاہیے کہ تم ٹیک اوور کر لو صحابہ کے بارے میں جب یہ یقین ہو گیا تیرہ سال اللہ تعالیٰ نے ان کو تیرہ سال خوب مار پڑوائی ہے یعنی حق کے دفاع بھی نہیں دیا مارنا تو دور کی بات رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا تلوار تو آئی ہے سن دو ہجری میں اس سے پہلے جو تین سو تیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے میدان بدر میں آئے ہیں وہ تین سو تیرہ تلوار کی کمائی تھی وہ جو کیپٹل انویسٹ کیا حضور نے وہ جو سرمایہ لگایا بدر کے میدان میں اور ہاتھ جوڑ دیے پروردگار انتہ حاضر آساب پر یہ گروہ مٹ گیا لم سوبت کبھی تیری بندگی نہیں کی جائے سال کف دیا تم ہاتھ باندھ کے رکھو دفاع بھی نہیں کرنا سورہ محمد میں فرمایا ہل آسائی تم ان تول نہیں تم انت سے دو فل تم یہ سمجھتے ہو ہل آ ان تم کہ تمہیں ولی بنا دیا جائے حکومت کی باگ ڈور تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے تمہیں والی بنا دیا جائے ملک وہ تس سے تم زمین میں فساد پھیلا دو نہیں تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا آپ کو پتا ہے یہ سی ایس پی آفیسر جو ہوتے ہیں سول سروس والے یہ مختلف امتحانات سے گزر کر پھر اس کسی پہ آتے تیرہ سال مکے میں امتحان دیا پھر ہاتھ کھولے اوزین للذین اللہ جی نے کہا اور حالت یہ تھی کہ سینے پہ چڑے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی تلوار ہاتھ میں قتل کرنے میں کتنی دیر لگتی یہودی میں زندگی سے مایوس ہو کر اندر کا غبار تو نکالو میں تھوک دیا منہ پہ نیچے اترائے آئے غصہ آ نیچے آئے اب وہ بڑا حیران ہے اس نے تو سمجھا تھا کہ میں تھوکوں گا تو غصے سے جلدی مجھے قتل کر دیں گے بجائے اس کے کاٹ کاٹ کے تھوڑا تھوڑا دیر کر کے ترسا ترسا کے ماریں غصے میں ذرا وار سخت کریں گے جان چھوٹ جائے گی میری نیچے پر جی کیا ہوا جی غصے میں مجھے مسئلہ پوچھنے میں دیتا ہے کوئی پیار میں کاف دیتا مجھے غصہ آ گیا تھا اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو اس تھوک کے عوض میں قتل کرتا ہوں اس غصے میں قتل کرتا اور یہ قتل بھی سبیل اللہ نہ ہوتا یہ تین سو یہ کس نے تربیت دی ہے یہ ہاتھوں کو روکنا کس نے سکھایا ہے یہ تربیت ہو اور پتہ چلے گا جناب اب تو ہمارا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے دو مہینے ٹریننگ دینے کے بعد ہم کلاس کو پکڑا دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں اور نہیں اصلی بندوں پہ وہ سیکھ کے آتے ہیں واپس آ کے وہ کسی وقت بھی ڈیفیکٹ بھی کر سکتا ہے ہمارے گاؤں سے پچھلے مہینے سات آدمی گئے ہم نے بھیجے کوئی کس قوم کا کوئی کس قوم کا ٹریننگ لینے کے بعد وہ ڈیفیکٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہمارا اس قسم کا نظم نہیں کہ ہم زبردستی حکومت کا تو نظم ہوتا ہے فوج سے کوئی رنگ روٹ بھاگ کے تو آئے جان نہیں چھوڑتے وہ اب یہ بندہ معاشرے کے لیے خطرہ ہے کہ نہیں جب تک وہ کسی نظم کے ساتھ جڑا ہوا نا اس کا ایمان بنا ہوا مائنڈ سیٹ اس کا اسے پتہ ہو کہ مسلمان کا قتل کیا چیز ہے ذرا ذرا سی بات پر کراشن کو نکالنا اور متشدد ہو جانا تو اس کے لیے ایک ایسی جماعت کا تیار ہو جانا جس کے بارے میں اللہ کو یقین ہو انہیں یقین ہو ہمیں تو یقین ہی ہے میں بھی کہتا ہوں مجھے آج بنا دیں ہاں آپ پاکستان کا پرزیڈینٹ تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے لیکن اللہ کو یہ یقین آ جائے کہ یہ جماعت کو اوور کر لے گی اسی دن نظام تبدیل ہو جائے گا یاد اللہ عامن کو محمود صالحات نہ ہو پاتا اللہ خلافت عطا کر دے لیکن اس کے لیے ایک امتحان ت... آپ دیکھیں نبیوں کو گزارا گیا اس امتحان سے بکریاں کیوں چروائی جاتی کوئی ادھر باگتی ہے کوئی ادھر بھاگتی ہے کوئی ادھر باگتی ہے, کوئی ادھر باگتی ہے، بے غصے میں آ کے آپ اس کو زبا کر دیتے ہیں یا کرتے اس کو موسیٰ علیہ السلام ایک مکالمہ تورات میں ان کا نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا موسا میں نے اس دن تجھے پاس قرار دیا نبوت کے لیے کہ اب موسا آ جائے اور اسے ہم دے دیتے ہیں مقام رسالت پہ فائد کر دیتے ہیں جس دن تیری ایک بکری بھاگ گئی تھی اور تجھے اتنی فکر لگی اس بکری کی پیچھے دوڑ رہے ہو تم اور بکری تیرے ڈر سے آگے بھاگ رہی ہے اور تمہیں فکر ہے کہ یہ تھک جائے گی بکری کو ڈرا کے پکڑی گئی تو یہ مار دیں گے تمہیں فکر لگی ہوئی ہے کہ بکری اتنا دوڑ رہی ہے یہ بیچاری تھک جائے گی اور جب توں نے اس کو پکڑا تو توں نے اسے پیار کیا تو نے اسے اسے اس کی ٹانگوں کو دبایا تو اتنی بھاگی ہے تو تھک گئی ہوگی اس دن ہم نے کہا کہ موسا کی ٹریننگ پوری ہوگی مکمل ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے بکری چروائی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بادشاہ کے گھر میں بھیجا کیوں مہو تابی الحادی تاکہ وہ بادشاہوں کے گھروں میں رہے اور انہیں پتا چلے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے کل ہم نے بادشاہ بنانا ہے دادا یہ سیکھیں لینو والنے یہ بادشاہوں کی گفتگو کا انداز اور ان کے یہ طریقے کار اور کس طریقے سے یہ ڈیل کرتے ہیں سیکھا تو اگر حق تیار ہو تو اللہ تعالی ایک رات بھی نہیں لگاتا اور نظام ان کے حوالے کرتے ہمیں ایک ادارہ ملتا ہے تو ہم برباد کر دیتے ہیں ایک صوبہ ملے گا ہم برباد کر دیتے ہیں پہلے چلا کے ہم دکھائیں پھر ہم دنیا کی بات کریں گے ہم پوری دنیا چلا سکتے ہیں تو وہ تیار ہوں لوگ ایمان کے لحاظ سے اس لیے کہ بڑے بڑے مسائب آئیں گے اسلام کی راہ میں اگر ہم نے لوگوں کو سہنے خواب دکھائے سبز باغ دکھائے اور زمام حکومت ہمارے ہاتھ میں آنے کے بعد ہم قیمتوں کو ستر کی سطح پہ نہ لے کر آئے تو سفایا ہو جائے گا ہمارا اللہ تعالی نے بھی سبز باغ نہیں دکھائے سبز باغ دکھائے اگر سبز باغ ان کو ان معنوں میں کہا جائے تو وہ آخرت کے دکھائے من تحت الانہار یہ چیزیں تمہیں وہاں تو شور ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ یہاں لنبلونكم بشي من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفط والثمرات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مسألوا الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والذراء وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا بهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن القاذبين تو أزماشي أزماشي مشاکل دنیا تمہارا بلاک بلاکٹ کر دے گی تمہیں امداد نہیں دے گی تمہیں روٹی اور کاوے پر گزارا کرنا پڑے گا یہ اسلام کا لازما ہے ہم کہتے ہیں اپنی گندم اور اپنی فیکٹری اور اپنا سا یہ سارا کچھ اس میں سے آدھے سے زیادہ مال باہر سے آتا ہے گرے مبادلہ نہیں ہوا کہاں سے کیمیکلز خریدیں گے کہاں سے آپ کی کھادیں آئیں گی لوگوں کا ایمان وہ بناؤ کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں لیکن ایمان نہ چھوڑے ہمارا اس وقت کا جو ایمان ہے ہمارے عوام کا دیکھیں اگر آپ سیمپل لینے میں غلطی کریں گے تو آپ دوا دینے میں بھی غلطی کریں گے اگر پیتھولوجسٹ غلطی کر جائے نا تو ڈاکٹر بندہ مار دے گا عوام کا سیمپل لیں جن سے آپ مخاطب ہیں جن کے سروں پر آپ نے خدائی قانون کا تاج رکھنا ہے اور وہ تخت رکھنا ہے ان کا نیچے بنیادیں کیا ہیں ہمارے یہاں ہم کیا ہوتا ہے کہ جب کرایہ زیادہ ہو جاتے ہیں منزل تو ہم نے ایک بنائی ہوئی تھی یہ دو بنائی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دو چار اور منزلیں بنا لیں تو کیسا معاملہ ہوگا پیسے ہی پیسے بنا لیتے ہیں وہ نیچے والی بھی گر جاتی ہے حالت عوام کی یہ ہے کہ پیسے کے لالچ میں فیوچر کے لالچ میں قادیاں ہو رہے ہیں کہتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے وہ گلوب سامنے رکھتے ہیں کہتے ہیں کسی بھی شہر پہ انگلی رکھو وہاں تو میں بھیج دیں گے بس کا انجانی ہو جاؤ یہاں بڑے فیملیئر صاحب ہیں, میں نام نہیں لے رہا انکا. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پلٹ کے آ جائیں اس لیے نام نہیں لے رہا یہاں بڑی ٹاورنگ پرسنلٹی تھے جانے بوجھے میں نام لوں تو آپ چونک جائیں گے وہ یہاں سے فراڈ کر کے بھاگے پھر کا بن کے لندن چلے گئے ہیں. سال کا ویزا لگا مجھے پوچھ رہے تھے اس کا کفارہ کیا ہے میں نے کہا آپ کا ایک سال کا بھی ویزا لگا آپ کو برٹش پاسپورٹ نہیں ملا ابھی ابھی آپ ان کے پابند ہیں آپ ان کے معابد خانے میں بھی جائیں گے ان کی میٹنگز بھی اٹینڈ کریں گے وہ جتنے پرسنٹ مانگتے ہیں آپ وہ اتنے پرسنٹ بھی آپ ان کو دیں ابھی آپ کفارہ کس چیز کا دے رہے ہیں ابھی تو آپ کا دھیان نہیں ہے کفارہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پلٹ کے آ گئے ہیں توبہ کر وہ گئے لگے یہ بھائی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی توبا میں پشاب کرتا ہوں ابھی نہیں میں تو اب مسلمان نہیں بات تو آپ کی صحیح ہے مطلب سال تو مجھے رہنا پڑے گا اگلا ویزا لگنے تک اور پاسپورٹ ملنے تک ایمان تو یہ میری مسجد میں جمعہ بھی پڑھنے آتے تھے ہم کو ہمیں ہم مسجد کے جو ممبر پہ بیٹھے نا لوگوں کا ایمان بنانا چاہیے کہ اللہ کے بندہ بہت بڑا وہ جو دجالی فتنہ تھا نا تم اس کے سامنے اس وقت کھڑے ہو دجال کے فتنے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی مانے گا اس کو نہال کر دے گا یمین کے خزانے قبضے میں لے لے گا جو نہیں مانے گا اس کو اپنا علاق اس کو ترسا ترسا کے مارے گا پینے کو پانی نہیں ملے گا یہ اس دور کا دجالی فتنہ ہے کہ ٹی وی پہ آپ کے ایسے ایسے آتے ہیں، وہ صوفوں کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے فریجوں کی ویب اور جناب یہ فلاں اور وہ جو بیڈ روم دکھاتے ہیں نیند اڑ جاتی ہے غریبوں کی اب وہ سارا کچھ حاصل کہاں سے کریں گے مسائل تو کوئی نہیں لہٰذا اب ان کے لیے ایک ہی جگہ کے کچھ بھی بیچو زمین بیچو زیور بیچو اور آخر میں ایمان بیچو یورپ جاؤ تاکہ اس قسم کے بیڈ روم ہوئے ہوں ہمارے اس, اس قسم کی کار ہمارے یا کھڑی ہو عوام کا تو ایمان یہ ہے افغانستان والوں کو اس لیے عزم ہو گیا کہ ان کو تیرہ پندرہ سال مار لگی ڈسٹرکشن ہو گئی ہے وہ خواب ٹوٹ گئے ان کے جن کی بنیاد پر کوئی ان کو اٹریکٹ کر سکتا تھا اور اغوا کر سکتا تھا لہذا وہاں ان لوگوں کو وہ سکون سے میں کہتا ہوں ان کو ہضم ہو گیا اسلام اس کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے ہمارے یہاں تو باپ یہاں سے ریٹائر ہو کے جاتا ہے بچے قبول نہیں کرتے اس کو اسلام کو کیا قبول کریں گے ابا کو قبول نہیں کرتے گھر میں فون آنا دو مہینے پہلے ریزائن ہوتا ہے یا نوٹس مل جاتا ہے تو گالے تلاش دیتے ہیں تو وہاں سے کھاتا آنا شروع ہو جاتی ہیں سجیشن تجاویز سعودیہ کا آپ ویزا اپلائی کر دینا لیبیا کے لیے کوشش کریں نا آپ ابو آج اخبار میں میں نے پڑھا فلان جگہ کی ویکینسی آئی ہے وہاں کا انٹرویو دے دینا آپ بچے قبول نہیں کرتے باپ کو اس لیے کہ وہ ڈرافٹ بند ہو جائیں گے وہ جو اللہ تلے پیچھے وہ ختم ہو جائیں گے تو اصل صورتحال یہ ہے کہ عوام تیار نہیں ہم بلان دیتے جی اسلامی جماعتیں یہ نہیں کرتی دینی جماعتیں یہ نہیں کرتی اصل مسئلہ یہ کہ دینی جماعتوں کے پاس ہے کیا کھوتے سکھے دینی جماعتیں کس بنیاد پر سامنے آئے کس بل بوتے پہ بات کرے سارے چوری کھانے والے مجنو ہیں تو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جو اپنے فرقے اور فرقہ وارانہ تقریریں چھوڑ کے عوام کو ایمان کی دعوت دینی چاہیے کہ اللہ کے بندوں یہ چار دن کے اگر بھوک بھی ہے تو اسے برداشت کر لو ایمان مت بیچو یہ غربت تمہاری جو ایمان کے ساتھ غربت ہے یہ تمہاری امارت ہے وہ اعلی دین کی کہانی میں آپ پڑھتے نا کہ وہ کوئی صاحب نئے نئے لے کے گئے تھے دیے اور چراغ اور انہوں نے کہا کہ پرانے چراغ بٹا لو تو نوکرانی نے بڑا بھلا کیا وہ اندر سے وہ پرانا چراغ لے آئی اور نیا بدلی کر کے لے گئی یہ یورپ والے جو آپ کی گلیوں میں گھومتے ہیں نا کہ پرانے چراغ بٹا لو یہ تمہارا ایمان بدلی کر کے تمہیں دینا چاہتے ہیں نیا چمکیلا قسم کا کوئی کوئی چھری اور کوئی نظریہ یہ سارے کھوٹے سکے ہیں یوروپ میں فیل ہو چکے ہیں یورپ اس دفعہ کا جو ترجمان القرآن میں خورشید صاحب کا آیا ہے پڑھیں آپ سب سے پہلے جو لکھتے ہیں وہ اپنے اشارات میں انہوں نے جو نقشہ کھینچا یورپ کے معاشرے کا آپ تھے یورپ والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا آدرش کھو چکے ہیں مقصد حیات کھو چکے ہیں ہم اب اگر انسان کی حیثیت سے مر گئے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی ایک غنیمت ہوگی ورنہ ہم حیوان کی سطح پہ چلے گئے تو جا الحق کو حق آیا تو باطل گیا مسئلہ یہ کہ حق ہی نہیں آ رہا تو باطل کہاں جائے گا شدھ کرنی بارش نہیں ہوگی تو خشک سالی کہاں جائے گی تو اس کے لیے عوام کو تیار کرنا عوام کا ایمان بنانا عوام کا قرآن ان کے سامنے رکھے کہ دیکھو ان مشکلوں سے تم گزرو گے اگر یہ پراٹھے کھاتے کھاتے اسلام آ جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر نظر نہ آتی اور اگر نبی بھی اس امتحان میں سے گزرا ہے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی راستہ ہے مشکلوں کے لیے پہلے تیار ہو جائے دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے گا تم دیکھتے ہو سر ساری دنیا اقوام متحدہ کی مٹھی میں اور اقوام متحدہ کی لانڈی ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ تین ایوانوں پر مشتمل ہے ان کی سینٹ ہے اپر ہاؤس ہے لوئر ہاؤس ہے اور یو این او ہے یہ تین ہاؤسز ہیں اس کے. تو یہ تو ان کی لانڈی ہے اور باقی دنیا ان کی لونڈی ہے ہمارے افغانستان کے لیے پابندیوں کے لیے مانیٹر بھیج رہے ہیں یہاں فلسطینی روزانہ مر رہے ہیں ٹینک کے مقابلے میں پتھر ہے کہتے دونوں جنگ بند کریں دونوں تشدد جو ہے اسے کریں یہاں مراکبین کوئی نہیں بھیجتا تو اس وقت جب بھی آپ اسلام کی بات کریں گے اسلام لے کے آئیں گے اسلام اسلام ہے اس کا کوئی ایسا ایڈیشن نہیں ہے جو یورپ کو پسند ہے جب اسلام کا نام آئے گا ان کے لیے اربکان سے زیادہ لبرل کون ہو سکتا تھا اور ماڈریٹ کون ہو سکتا تھا انہیں وہ بھی پسند نہیں آیا عبد واحد سے زیادہ کون ہو سکتا تھا ان کے لیے اپنا ملک توڑ دیا اس نے وہ بھی قبول نہیں کیا انہوں نے جب بھی اسلامی حکومت آئے گی حق آئے گا تو حق کو اپنے وسائل پہ جینا ہوگا اگر ہم یہ کہ ٹانگے ہم جو ہے وہ ولڈ بینک اور آئی ایم ایف ای ای ای سے لے کے اس پر اپنا اسلام کڑا کریں گے تو یہ بہت بڑا فراڈ ہوگا اور بہت بڑا سراب ہوگا جی اگر حق آ جائے تو باطل بالکل تیار بیٹھا ہے چارج دینے کے لیے اگر کوئی دیر ہے تو وہ حق کے آنے میں جا الحق و کل الباطل ان باطل کانزہو نظر اللہ تعالیٰ فرمائے باطل کو تو جانا ہوتا ہی ہے وہ تو ہے ہی جانے کے لیے ٹکنے کے لیے تو ہے ہی نہیں اس کے پاؤں کوئی نہیں اس کا صرف ایک سفاب ہے ٹکنے کا اور وہ ہے حق کی عدم موجودگی کچھ لوگ آئیں اور اس کو صاف کریں ابھی ہمارے یہاں میں نے ابھی ذکر کیا گاؤں میں مسجد کی دکان تھی وہاں پہ ویڈیو کی کیسٹیں تھی اور اس میں باقاعدہ پوٹے بکتے تھے پتا نہیں کیا کیا ہوتا تھا میں نے دو تین دفعہ احتجاج کیا جو دو چار شریف آدمی تھے ان سے میں نے کہا گئی مسجد کی دکان میں یہ کاروبار ہو رہا ہے تو آپ خدا کے لیے جو ہے اس کو بند کریں آپ یہ تو بہت بڑے وبال کی بات ہے اور وہیں سے لے کے پھر گاؤں کے ہوٹلوں میں بھی چلتی تھی بہت بڑا ہمارا گاؤں نام ہی اس کا گاؤں ہے باقی گیس وہاں پہ ہے ڈائریکٹ فون ہے ڈاک خانہ ہے بجلی ہے بینک ہے گلیاں ساری پکی ہیں پانی ہے گورنمنٹ کا اس شہر کا اسلام آباد والی ساری سہولتیں وہاں موجود وہ ساری کبابیں بھی وہاں موجود نام کیوں گاؤں ہم شروع سے گاؤں سے کہتے تو گاؤں کہتے گیارہ مساجد ہے بارہویں ہماری ابھی ادھوری پڑی ہوئی ہے نہیں ہوا جو بھائی کاروبار کرتا تھا وہ سعودیا چلا گیا اس کا چھوٹا بھائی بیٹھا ابھی میرا بردر لا گیا اس بچے پہ محنت ہوئی ہم نے مجاہدین کو بلا کے وہاں پہ جلسہ کروایا اس کا ایسا ایمان بنا کہ اس نے وہ ویڈیو کیسٹیں ایک چوک میں اکٹھی کر کے تو ٹریننگ کے لیے چلا گیا ہے وہ مجاہدین کے ساتھ وہ جو, جو ہوٹلوں والے جو دکھاتے تھے وہاں دعیر ہو گئی ہے جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ جی یہ آئندہ نہیں کریں گے انہوں نے بھی اٹھا دیا وہ ڈش بھی اتار دیا اور وہ بی سی آر وغیرہ بھی اتار دیا اور فلمیں وغیرہ بھی انہوں نے ختم کر دی اب دیکھیے یہ کیوں ہو رہا تھا اس لیے کہ کوئی محنت کرنے والا نہیں تھا جو, جو کچھ لوگ آئے ان کا ایمان بنا وہ ختم ہو گیا اس کے کوئی پاؤں نہیں کے لیکن بلو پرنٹ دیکھنے والا بھی کبھی کہہ سکتا ہے کہ, اچھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں کبھی نہیں کہہ سکتا شراب پینے والا کبھی کہہ سکتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں کبھی نہیں کہہ سکتا جوا کھیلنے والا کبھی کہہ سکتا ہے میں نہیں بے نماز آدمی جو کبھی کہہ سکتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں نہیں وہ کہتا کہ میرے کپڑے پلیٹ ہے بس صبح سے شروع کر دوں گا جو. بس دعا کریں جی اللہ ادایت دے وہ تسلیم کرتا ہے وہ بے ادا تاٹر کے پاس دلیل کوئی نہیں اسے جانا ہی ہوتا ہے اس لیے کہ دو چیزوں سے ایک تو قوت کے ذریعے کوئی کھڑا ہوتا ہے یا دلیل کے ذریعے کھڑا ہوتا ہے اسلام اپنے انتائی مندی کے دور میں بھی اپنے دلائل کی بنیاد پر کھڑا رہا ہے بچ جاتا ہے بڑے بڑے اس پہ کرائسس آتے ہیں لیکن اسلام کی مثال اس ہیرے کی ہے جسے مٹی میں دبا دیں آپ سو سال بعد بھی نکالیں گے تو وہ ہیرا ہوگا کوئلہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ میں پڑھ رہا تھا وہ پولیٹیکل کی بک میں اسلام پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے لکھا کہ اسلام از لائک اے جیل اٹ ہیز وی ویلو انف اسلام اپنی قدر و قیمت اپنے اندر رکھتا ہے جب بھی سامنے آتا اس کی قیمت لگ جاتی ہے وہی ریٹ دیتا ہے اور دیکھے ایک درم والا اگر کہیں سکا پڑا اور اس پہ مٹی میں دبا اور زنگ لگ جائے جب بھی آپ اس پہ جیسے ہم ڈھونڈ کے تو اس کے اوپر اڈی پھیرا کرتے تھے سانپ کیا کرتے تھے جب بھی اپنے خطاب کو عمر فاروق کس نے بنایا کس نے تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی حق لے کے آنا پڑے گا انشاءاللہ باطل خود چلا جائے گا نا ذہو کا شفا ہم قرآن حکیم سے میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ شفا ہے وہ رحمت اور رحمت ولا خسارات اب اس شفا کے بدلے میں اس کے اپوزٹ مرض فی کو لو اور رحمت کے بدلے میں عذاب اولا اک اللہ وہ دلالت ابن خدا فماسبرحم عال انار اللہ تعالیٰ تعجب کے انداز میں کہتا ہے کہ یہ لوگ آگ پر کتنے صبر والے ہیں بال لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ جاننے میں بھی جگہ دیتے تھے شکر کر کر کریں فما اسبرحم عل <النَّار> یہ آگ پر کتنا جم کر بیٹھ گئے کہ نہیں جی میں نے تو آگ میں جانا ہے یہ کہا ان کا آن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا دل یہ تو ہمیں گمراہ کر ہی لگا تھا لا سبرنا اگر ہم نے انصبر نہ کیا ہوا ہوتا ہم پکے عقیدے والے کٹر نہ ہوتے تو یہ تو ایسی ایسی دلیلیں دیتے نا ہم تو اپنا مذہب ہی چھوڑ دیتے تو فما دیکھو آگ پر ان کا کتنا صبر ہے وہ آگ پر کتنے جمے ہوئے کہ اس کی میں آگ میں جانے کے لیے تلوار لے کر میدان جنگ میں آیا بجائل فماس برہ ہوں مالنار تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ شفا لیتے اور مرض کو دور کرتے شفاف فی صدور اور رحمت کو سمیٹتے خسارہ نہ لیتے ایکاب نہ لیتے اللہ کا لیکن انہوں نے تبادلہ کر دیا ولا عزیدالمین اللہ خسارا مومنوں کے لیے ایمان والوں کے لیے تو یہ شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے یہ خسارہ ہے آنے اور اگر ہم انعام کریں انسان پر آرادہ نہ آب جانب تو وہ ایراض کرتا ہے مکھ موڑ کے چل پڑتا ہے کنی کترا جاتا ہے وہ نہ جانب اور رخ پھیر لیتا ہے پہلو کے بلا سے کر کے یہ بے نیازی کا انداز ہوتا ہے کہ ہم تو کبھی غریب تھے ہی نہیں نا ہم تو جدی کشتی بڑے امیر لوگ اور میں تو کبھی بے روزگار رہا ہی نہیں ہوں میں تو ہونا یہ چاہیے کہ بندہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اسکین ڈسک کر کے سو کہاں سے چلا ہوں کن مرائل سے گزرا ہوں کبھی میرے پاس گاڑی کا کرایہ نہیں ہوتا تھا چار آنے جرنیا پور جانے والے یا ابوظابی سے جانے والے بس چار آنے لیتی تھی جو سیونٹیز میں یہاں لوگ ہیں وہ جانتے ہیں چار آنے نہیں تھے جرنیاں پور جانے کے لیے ساتھ والے کو اپیل کرنی پڑی یار مہربانی کر کے چار آنے میرا کرایہ دے دینا اس نے بھی دے دیا کوئی اتنی کھوتی تو تھی نہیں آج تمہاری اپنی گاڑی ہے کوئی فرق ہے دونوں میں یا نہیں تو دور کا دن نفل نفلتا ہے تو سیارا ہو جائے کہ نہ ہو جائے رب کہتا نا لائن شکار تم لازی دن ایک صاحب بتا رہے تھے میرا بیٹا اصرار کرتا کہ 1.3 پوائنٹ گاڑی آپ بھیج دیں یا اس کو واپس کر دیں کمپنی کو کہیں 1.6 والی دے میں نے کہا اسے کہیں نا کہ دو رکت نواز نفر روزانہ اس کی شکرانے میں پڑا کرو کہ اللہ نے یہ دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لازیدر میں تمہیں زیادہ پاور والی دے دوں گا اس کا شکریہ تھا دو ہزار والی نوکری کا شکر ادا کرو گلے مت کرتے پھر اللہ تمہیں والی دے دے گلوں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو انسان احراز کرتا ہے پچھلی حالت کو بھول جاتا ہے کہ میں کس مقام پر تھا لہذا احمد صاحب اور اگر کوئی برائی پیش آ جائے کوئی برے دن آ جائے کام ہے یا پھر تو بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے یا سا اور یہ مایوس ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے پھر تو بالکل ہی مایوس ہو جاتا کیوں اس لیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا کہ جو کچھ پہلے میرے پاس تھا یہ رب کی وجہ سے تھا تو رب تو اب بھی موجود ہے اور ساری قوتوں کے ساتھ موجود ہے اگر میاں صاحب کی وجہ سے تھا تو میاں صاحب تو موجود ہیں قوتیں موجود کوئی نہیں ہے بندے کی وجہ سے لادا حضور کو کیا کہا گیا وَتَوَقَّلَ عَلَى الْحَي لَا اے نبی اس پر توقل کر اس زندے پر جو کبھی مرے گا نہیں ورنہ سارے سارے دینے والے مر جاتے کال ابو طالب تھے آج ہی نہیں ہے کیوں گمکین ہوتے ہو الحی لا اس پہ کرو جو نہیں مرے گا ابو طالب مر گئے تمہیں وہ سہارا دے رہا ہے جو مرے گا نہیں تو اگر اس بندے کا یہ ہوتا مجھے رب نہیں دیا تو رب تو آپ بھی موجود ہے کہے گا جی انشاءاللہ مجھے رب پھر دے کوئی نہیں جی دن رات آتے رہتے اللہ تعالیٰ دے گا کوئی بات میں اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کسی نے کسی سے پوچھا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں ان کا جی جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں جب نہیں دیتا تو صبر کرتے اس نے کہا جی یہ تو کتے بھی کرتے جب دے دیتے ہیں آپ ڈالتے تو دو ہیں نہیں ہوتا تو صبر کرتے بیٹھا رہتا ہے بےچارا دو, دو دن کچھ نہ دیں ٹانگے آگے کر کے بیٹھا رہے گا پسار کے کہا جی پھر آپ کیا کرتے ہیں کہا جی جب وہ دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب نہیں دیتا تو بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس حال میں بھی اس کا شکر کہ اس میں میری بہتری ہے کچھ بہتری دیکھی ہے پھر دے گا تو ہمت नहीं نہیں امید لگی رہتی ہے کہ جی ابھی لائن کٹ گئی ہے پھر بحال ہو جائے گی یہی ہوتا ہے ڈسکنیکٹ ہوئی ہے پھر بحال ہو جائے گی لیکن جب جو یہ سمجھتا ہے کہ میری ٹیکنیک اور میری عقل اور میری پھرتوں کی وجہ سے تھا جب وہ سارے رستے بند دیکھتا ہے رب کی قدرت نہیں نہ دیکھتا وہ اپنے آپ کے ساتھ ناپتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ میں یہ دروازے نہیں کھول سکتی تو کیا ہوتا ہے بند گلی میں پہنچ جاتا ہے اور بندہ مومن کبھی بند گلی میں نہیں ہوتا فرمایا ووم یدہ یج اللہ مخرجا جو رب کا تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار نے ہر گلی میں اس کا ایگزٹ رکھا ہوتا کبھی بند مومن کبھی بند گلی میں نہیں ہوتا لہٰذا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامساد حالات آئے ہیں لیکن کبھی بھی مایوسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دیکھی نہیں گئی نہ یہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے یہ اس کا جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اپنی ٹیکنیک اور اپنی کوالیفکیشن اور اپنی سندوں کی وجہ سے اور اپنا ایکسپیرینس کی وجہ سے میں یہ سب کچھ لے رہا ہوں اس کے ہاتھ سے جب نوکری جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے لیکن بندہ مومن جو یہ سمجھتا ہے ان ڈگریوں کو آگ لگے ان سے زیادہ کوالیفکیشن والے زیادہ ایکسپیرینس والے دھکے کھا رہے ہیں یہ مجھے میرا رب دے رہا ہے کسی کی اس نے آنکھ دماغ بند کیا ہوا ہے کسی کے دل کا ٹکڑا بجے, دل کا ٹکڑا بنایا ہوا آنکھ کی ٹھنڈک بنایا ہوا اسے وہ مایوس نہیں ہوتا کل کل یا ممل والا شاکلت آپ کہیے کہ ہر بندہ اپنی شاقلا کے مطابق کام کرتا اب شاکلا کے دو مطلب ہیں ایک تو شاکلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک پروگرام ہے اپنا ایک ٹارگٹ ہے اپنا ایک حدث اور وہ اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنی ایک پروگرامنگ کی ہوئی ہے پاسوڈ اس کے پاس ہے آپ نہ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ ہر بندے کے پاس اس کا اپنا پاسوڈ اس نے اپنا ایک ہدف رکھا ہوا ہے آپ اسے لاکھ سمجھایا کہ جی آخرت میں یوں ہوگا جب ہمار جائیں گے تو یوں ہوگا پھر آخرت میں یوں ہوگا جنت یو اس نے یہ جنت ونت آپ نے اس میں رکھی ہی نہیں آپ کی باتیں اثر کوئی نہیں کریں گے آپ دیکھیں کسی بندے کا پاسورڈ اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا کہ وہ ڈیکوڈ کر لے یا اس کے یہاں اپنا کوئی پروگرام زبردستی بھر لیں اگر ایسی بات ہوتی تو ابو طالب کا حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ پاسورڈ حضور کے پاس ہوتا حضور وہاں ایمان بھر دیتے ابو لاب کا تھا وہاں بھر دیتے اگر تب رحیم اسلام اپنے ابا کے یہاں بھر دیتے ہر بندہ انڈیپینڈنٹ اس کا اپنا کمپیوٹر ہے اس کا اپنا پاسورڈ ہے اس کا اپنا پن کوڈ اور اس نے اپنا بھرا ہوا لہٰذا تبلیغ والے کو کبھی بھی بلین نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن کے تو نے اس کا پروگرام تبدیل کیوں نہیں کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی کے سامنے جا کے رکھیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ پروگرام کیسا ہے وہ خود تیار ہو جائے پہلے والے کو ہٹا کے آپ والا لے آئے وہ جی بسم اللہ یہ اپنی مرضی دادا کل ہاکوم میں ربے کو فمن شاہ فلی من امن شاہ افلیق یہ چیز ہے تمہارے سامنے کل ازال خیر ہم جنت الخل تمہارے سامنے دو پروگرام ہے ایک تو یہ ہے کہ کھولتی ہوئی کھولتا ہوا پانی ہے دہتی ہوئی آگ ہے اس پہ لوہے گرز ہیں پھر وہ ستر گادواری جنجیریں سب ہونا جران فصلوں کو اور کھانے کے لیے زخوم ہے وحیدا مینا مکان دئی کن مقررے کا تھبورا لاتورن کا تیرا کل ازال کا خیرن جنت الخل دلتی کہانت لوم جذان و مسیح خالدینا یشا کانا رب کا واید مسولہ بتاؤ کون سا پروگرام اچھا ہے جس کا اینڈ یہ ہے اور جس کا اینڈ یہ ہے اب تمہارا ہے اما شا و اما کپورہ وہاں دینا ہوں دونوں پروگرام تمہارے سامنے اما شا و اما کپورا قبول بندے نے کرنا ایک تو یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا پروگرام لے کے چلا ہے جیسے آپ کا جہاز اٹھتا ہے وہاں سے تو جن جہازوں میں دیکھا ہوگا آپ نے مانیٹر ہے جہاز کے اندر تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ جی ہماری منزل کون سی ہم نے دبئی جانا ہے یا ابوظابی جانا ہے یہاں سے لے کر وہاں کا فاصلہ کتنا ہے ٹائم یہاں پہ کیا ہے اور وہاں پہ کیا ہے اور ہم کتنے الٹیچیوڈ پہ جائیں گے اور کتنے وقت میں پہنچیں گے اور جون جو جہاز آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ پروگرام آگ ریڈی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک کیلیور ہے آپ کتنی بھی آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے لہٰذا اس کے کیلبر کو جانچ کے اتنا لوڈ ڈالیں اب دیکھیں گاڑی ہے اس کی سپیڈ جو زیادہ سے زیادہ ایک سو اسی کلو پر آور ہے یہ گاڑی جب شو سے نکلے تو ایک سو اسی پہ آپ اس کو دوڑا سکتے ہیں اس کو آپ زیادہ ایکسیلیٹر دیں گے آپ اس کا فرش پھاڑ کے گاڑی کا ایکسیلیٹر کو روڈ پر لے دیں گاڑی آپ اس سے زیادہ تیز چلا لیں گے نہیں اس کی اسپیڈ اتنی ہے کمپیوٹر ہے پنٹی ایم ٹو ہے پنٹی ہے اس کی اپنی ایک قیمت ہے یہ آٹھ سو جی بی کا اور یہ چھ سو جی بی کا اور یہ پانچ سو جی بی کا ہے اپنی اس کی صلاحیت ہے آپ اس پہ سارا دن بیٹھے رہیں تو اس کی صلاحیت آپ بڑھا لیں گے اس نے ڈاؤن لوڈ اپنی اس کی حیثیت سے کرنا ہے وہ سلو ہے وہ تیز ہے یہی آپ دیکھیں کمپیوٹر جنہوں نے بنایا انسانی ذہن کو سامنے رکھ کے بنایا یہی حالت ہے ایک انسان کے وہ متقی ہو سکتا ہے پہلزگار ہو سکتا ہے لیکن کسی جماعت کا سربراہ نہیں ہو سکتا اس کے امر نہیں ہے سربراہی والا یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ بندہ اتنے نفل نہیں پڑتا جو سر سربراہ وہ قرآن کی تلاوت اتنی نہیں کرتا وہ تسبیحات اتنی نہیں کرتا لیکن ایڈمنسٹریٹر پاورز زیادہ ہیں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ مقرر کرنا تھا ایک گورنر تو قاضی کو لکھا کہ آپ وہاں سے بلکہ کاضی مقرر کرنا تھا تو گورنر کو لکھا کہ آپ مجھے آدمیوں کی لسٹ اور ان کے کوائف بنا کے بھیجے ذرا تو انہوں نے ایک بندے کے بارے میں لکھا کہ انتہائی متقی ریزگار اور زائد آدمی ہے ساری ساری رات عبادت کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے لیکن انتظامی صلاحیتیں نہ ہونے کے برابر کوئی کام پروگرام کے مطابق جدھر موڈ ہو گیا ادھر چل پڑا تھا ایسا تو نہیں ہوتا فلاں صاحب ہیں وہ اپنے فرائض میں تو بڑے محکم ہیں فرض نوازے بھی پڑھتے ہیں فرض روزے بھی رکھتے ہیں معاملات میں بھی بڑے نیک اور متقی ہیں لیکن وہ نفلی عبادت اتنی زیادہ نہیں کرتے جتنی یہ بندہ کرتے ہیں لیکن انتظامی صلاحیتیں اس بندے کے اندر کود کود کر بری ہوئی ہیں تو آپ نے نوٹ لکھ کے بھیجا فرمایا کہ اس کا تکوا اور راتوں کا کھڑا آنا اور دن کا روزہ رکھنا اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ اس کی انتظامی صلاحیتیں عوام کے لیے فائدہ مند ہے انصاحب کو مقرر کر دیا جائے تو اس میں پہلے یہ دیکھنا ہے اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے امیر کا کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کے بہت زیادہ کلوز ہے لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں جس کی ذمہ داری ڈالنی ہے اس کو اس کی شاکلہ وہ نہیں ہے اس کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے تو وہ اس کو وہ ذمہ داری نہیں دیتا لوگ کہتے گلا کرتے دیکھو اتنا کلوز بھی تھا لیکن اسے ذمہ داری تعصب کی وجہ سے نہیں دیجیے فلاں وجہ سے نہیں دیجیے یہ اس کا کمال ہوتا ہے آپ دیکھ لیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ رضیلا تعالیٰ کو اپنا پی بنا لیا ہے کہ ابو بکر سے دیگر کو بھی پوچھ کر آنا پڑتا ہے بلال سے کہ بھائی اجازت لے دو ملنا چاہتا ہوں جاؤ پوچھو کیا کہتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی سریے کا سربراہ بنا کے نہیں بھیجا کسی پیٹرولنگ یونٹ کا سربراہ بنا کے نہیں بھیجا کسی جیش کا سپا سالار بنا کے نہیں بھیجا پتا یہ صلاحیت نہیں خالد اپنے ولید کو صابے صفحہ میں بٹھا کے قرآن حفاظت نہیں کروایا کلمہ پر آیا ہے سورہ کل حد یاد کروائیے یا تلوار پکڑائیے میدان جنگ میں بھیج دیا ہے ہر آدمی اپنی شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے زیادہ لوڈ ڈالو گے تو جلا دو گے لہذا امیر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صلاحیتیں دیکھے ساتھیوں کی کون سی کس قسم کی اور ان کے مطابق وہ ذمہ داری ڈالے وہ اپنے تعلقات کو نہیں دیکھتا کہ بھی میرے تعلقات کس کے ساتھ زیادہ ہیں تو ہر آدمی کی ایک شاکلہ ہے اپنی ایک آدمی نہیں تقریر کا سکتے وہ اس کی طبیعت کے اندر ایسا حجاب ہے کہ وہ بات گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتا آپ اس کی کتنی بھی تربیت گاؤں میں لے جائیں اور تربیتیں کریں کہ وہ کہیں کھڑے ہو کر تقریر کرے یا کہیں درس دے وہ نہیں کر سکے گا اس کا کیلبر نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس سے آپ ڈسٹریبیوشن کا کام لے لیں کیسے تقسیم کر دے گا رسالے تقسیم کر دے گا اخبارات تقسیم کر دے گا لکھائی کا کام کروا لیں کمپیوٹر پروگرامنگ کر دے گا آپ کو لیکن تقریر نہیں کر سکتا اگر آپ نے قسم کھا لی ہے اسے تقریر ہی کروانی ہو بالکل نہیں یا ملو والا کوئی لڑ سکتا ہے وہ حفظ نہیں کر سکتا کوئی حفظ کر سکتا ہے لڑ نہیں سکتا تو ہر آدمی کا اپنا ایک کیلبر ہے اور اس کیلبر کے مطابق وہ کام کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کو کام دینا بھی چاہیے جی فاربو کو میمن ہوا اہدا سبیلا تمہارا پروردگار یہ جانتا ہے کہ کون سی دی راہ پر ہے جو باطل والے لڑ رہے ہیں وہ بھی تو اپنی ساری سلاحیتیں کھپا رہے ہیں کیسا جوڑ توڑ کرتے ہیں کیا کیا سازشیں کرتے ہیں وہ بھی راتوں کو جاگتے ہیں یہ بھی راتوں کو جاگتے ہیں وہ بھی تلوار لے کر میدان میں آئے ہیں یہ بھی تلوار لے کر میدان میں آئے ہیں ادھر سے بھی سر شہید ہوئے ہیں ادھر سے بھی ستر شہید ہوئے ہیں انہوں نے بھی جان دی انہوں نے بھی جان دی محنت تو وہ بھی کر رہے ہیں خبر تو وہ بھی کر رہے ہیں برداشت تو وہ بھی کر رہے ہیں ان تالمون تھا انمونہ کما تالمون جتنا درد تمہیں ہو رہا ہے اتنا درد ادھر بھی ہو رہا ہے جب غزوہ اور میں ستر شہید ہو گئے ہمارے تو بدر میں ان کے ستر مارے گئے تھے تو ایک ہراسمنٹ کا ماحول جب تک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے مدینے میں آتے مدینے میں تو یہ ہوائی اڑی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ کی ذات نے فرمایا بھائی یہ کیوں ہے یہ شورے ہوگا کیوں انتا علم کہتے ہیں نا درد کو انتا لمون اگر تم علم میں مبتلا ہو تمہیں درد ہو رہا ہے کماتا تو درد تو بھی ہو رہا نا ستر بھی گئے لیکن تمہیں فضیلت حاصل ہے تم رب سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو ادھر نہیں ہیں تم یہ کہہ سکتے کہ تمہارے سوادات سیدھے جنت میں گئے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ ہے ان کی تمہیں حشر کے میدان سے ہو کے جانا پڑے گا اور ہو مردا رب یور انہیں رب کے یہاں رزق دے ادھر سے فائل بند ہوئی ادھر فائل کھل گئی وہ رب کے ارد کے کندیلوں میں رہنے والے پرندے بنا دیے گئے جون اللہ مالا یار جمہیں تو رب سے وہ امیدیں ہیں تم تو اپنے جو سہادان کے بارے میں کیا کیا گمان کر سکتے ہو میرا بیٹا اس وقت جنت میں ہوگا ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میرا بیٹا جنت میں گیا تو میں صبر کر لوں گا آپ نے فرمایا کوئی جنت ایک جنت نہیں ہے تیرا بیٹا جو فردوس ہے جنت سب سے آدھا جنت اس میں گیا ہے اس نے کہا بس مجھے کوئی غم نہیں تو ارجن امین اللہ مالا ارجن آپ کیا سمجھتے ہیں جو کامزم لے کے آئے انہوں نے بھوکے برداشت نہیں کیے چائنا میں جو انقلاب لے کے آئے انہوں نے جانے نہیں دیئے فلپین میں جو میں نے تختہ اٹھایا ٹینکوں کے نیچے کلچے کچلے گئے انہوں نے جانے نہیں دیے ہر نظام کے باسی جانے دیتے ہیں ہر نظام کو رائج کرنے والے جانے دیتے ہیں لیکن تمہیں فضیلت یہ حاصل ہے کہ ترجون امین اللہ مالا ارجن تمہیں رب سے وہ امیدیں ہیں تمہیں اپنے بچے کے بارے میں وہ وہ گمان ہے کہ جو ان کو نہیں ہے لہٰذا مائیں خوش ہو کے بیچتی ہیں اپنے بچے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ لکھتی ہے میرے اسماعیل اللہ تیری قربانی قبول کرے ہر ماں کا بچہ اس کا اسماعیل ہی ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو اتنا ہی پیارا ہوتا ہے جتنا حضرت حاضر علیہ السلام کو ان کا اسماعیل پیارا تھا اور ہر باپ کو اپنا بیٹا اتنا ہی پیارا ہوتا ہے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اسماعیل پیارا تھا جو بھی اپنے سینے کا جگر رخت بھیجتا ہے کٹنے کے لیے وہ اپنے اسماعیل کو جدا کرتا ہے اور اب اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرے گا بالکل یامل والا شاہ قلعت فرب و کما علام و سبیلا تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے کہ کون سیدھی راہ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے کون سیدھے رستے کے لیے سب کو مشقت برداشت کر رہا ہے اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے کل ہل عدالحکم کیا ہم تمہیں ہل نبی حکم بلکسرین اس اعمال کی منڈی میں گھاٹے کا سودا کرنے والے تو میں بتائیں اللہ زی ند اللہ جو جن کی زندگی کی ساری کمائی یہی ضائع ہو گئی ازب تم تو یہ بات کمفی حیات اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک کام کر رہے ہیں تو مشقتیں سارے لوگ کرتے ہیں لیکن مشقتوں کا انجام میاں صاحب پر سر اقتدار آئے تھے مینڈیٹ لیا تھا تو ایسے ہی لے لیا پتہ نہیں کس کس کو خریدا تھا فتح پائی تھی چیف جسٹس میں تو ایسے ہی پایا تھی انہیں پتا نہیں کہاں کا سودے ہوئے تھے کس کس کا ایمان خریدا گیا تھا کیا کیا, کیا ہوا تھا لیکن حاصل کیا ہوا اللہز نلہ سا في دنیا مم ہست پونا ہست نو نما واخر دا رب العالمين